السلام علیکم میں ورچوئل یونیورسٹی گورنمنٹ آف پاکستان کی جانب سے آپ کو کمپالہ کنسٹرکشن کے لیکچر نمبر 21 ون میں خوش آمدید کہتا ہوں پچھلے لیکچر میں ہم نے ٹاپ ڈاؤن پارسنگ کے حوالے سے کچھ کاروائی شروع کی تھی اور اس میں میں نے یہ بتایا تھا کہ کس طرح اس طرح کا جو پارسر ہے باٹم وا پارسر خاص طور پہ وہ یہ شفٹ ریڈیوس سکیم استعمال کرتا ہے جس میں ایک اسٹیک استعمال ہوتا ہے اور کاروائی یہ کہ جو ان پٹ آپ کے پاس آ رہی ہے یا پارسر کے پاس آ رہی ہے وہ اس ان پٹ کو لے کے ایکچولی رائٹ موسٹ ڈیریویشن کو ان ریورس میں وہ پروسیس کرتا ہے اور سٹیک کو وہ استعمال اس طرح کرتا ہے کہ اس کے اوپر ان پٹ سمبلز لا کے اور جب اس کو کسی سینٹینشیل فارم میں ایک اپرچونٹی ملتی ہے کہ یہاں پہ سینٹینشیل فارم کا کچھ حصہ جو ہے اب اس کو ریڈیوز کر دیا جائے تو وہ ریڈیوز کر دیتا ہے اور پھر یہ کہ وہ ان کے سمبل کو اسٹیک پہ پوش کرتا رہتا ہے انٹل پھر وہی بات کہ جب اس کو ایک سینٹینشیل فارم ایسی ملی جس میں کوئی حصہ اب موجود ہے جس کو وہ ریڈیوس کرتا ہے تو پھر دوبارہ وہی ریڈکشن اور بلکہ آپ کو یاد ہوگا کہ کس طرح میں نے یہ دکھایا تھا کہ اگر آپ اسٹارٹ سمبل سے شروع ہو کہ گیما ناٹ پھر گیما ون اور آل دا وے ٹو گیما n اور اس کے بعد پھر آپ کا اگر ان پٹ ہے اس ساری چیز کو اگر ریورس میں کریں تو پارسر جو ہے وہ اصل میں یہی کر رہا ہے کہ انپوٹ سمبل کو لے کے اور اسٹیک کو استعمال کرتے ہوئے پہلے گیما این پھر گیما این مائنس ون پھر گیم این مائنس ٹو اینڈ سو آن انٹل کے وہ گیما ناٹ پہ, پہ پہنچتا ہے اور وہاں سے پھر وہ سٹارٹ سمبل اچھا یہ کاروائی ڈیرویشن کے حوالے سے تو بڑی آسان لگتی ہے کہ ٹھیک ہے لیکن اب آپ اس طرح سوچئے کہ یہ پارسر جو ہے وہ اس چیز کو آٹومیٹکلی کیسے کرے گا پھر یہ کہ وہ ایک سینٹینشیل فارم جو ہے اس پہ کیسے ڈیٹیکٹ کر لیتا ہے کہ اب اپرچونیٹی ہے کہ گیما آئے سے گیما آئے مائنس ون تک چلے جائے یا وہ پارسر جو ہے اس کا کوئی حصہ لے کے یوں کاروائی کرے کہ گیما آئے مائنس سے لے کے گیما آئے 1 ون تک اب جو ٹرانسفارمیشن ہے ریورس میں یہ ممکن ہو پھر یہ بات کہ ریڈکشن اور شفٹنگ جو ہے وہ کب اور کس وقت کرنی ہے یعنی کہ وہ ان پٹ کب انپٹ سے لے کے سٹیک میں ڈالنے ہیں اور ایونچولی پھر ریڈکشن کرنی ہے ایکچولی میں نے شروع میں لیکچر کے پچھلی دفعہ یہ عرض کیا تھا کہ یہ الگردم کمپلیکسٹی کے لحاظ سے ذرا کمپلیکس تو ہے لیکن کمپلیکسٹی اس کی ایسے نہیں ہے کہ جیسے کوئی بہت ہی مشکل میتھمیٹیکل پروسیجر ہے بلکہ اس کے جو سٹیپس ہیں وہ ذرا سے انوالوڈ ہیں اور لینتھی ہیں اور یہ بعد میں ہم دیکھیں گے کہ جب ہم پورا الگردم ڈیزائن کریں گے تو اس میں کافی زیادہ ہمیں کاروائی کرنی پڑے گی اور بڑی سسٹمیٹکلی کرنی پڑے گی اور ایونچولی آپ کو اس چیز کا احساس ہوگا کہ یہ جو ساری کاروائی اگر ہاتھ سے کرنی پڑ گی تو یہ تو اچھی خاصی مصیبت ہے غلطی ہونے کا امکان بہت زیادہ ہے تو بہتر ہے کہ آٹومیٹک پارسر جنریٹر ٹولز استعمال کیے جائیں اب یہاں پہ یہ کیا جا سکتا ہے کہ ٹھیک ہے گرامر لو جو ہم اپنی لینگویج کے لیے بنا رہے ہیں اس کے جو ان پٹ ہیں اس کا سینٹیکس ہم ڈیفائن کر دیں اور وہ ساری کسی ساری گرامر جو ہے کسی ٹول کے حوالے کر دیں کہ بھائی ٹھیک ہے یہ ہمیں پارسر آپ جنریٹ کر کے دے دو وہ یہ کر بھی دے گا اور آپ بعد میں دیکھیں گے کہ آپ ایسا ٹول خود استعمال کریں گے اور اس کے استعمال کے بعد آپ کو لگے گا کہ اب تو میں جتنی بڑی مرضی لینگویج ہو بڑے اطمینان سے میں اس کا پارسل جنریٹ کروا سکتا ہوں لیکن ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو اس کے پیچھے جو ساری اس کی تھیئری ہے وہ کنسٹرکشن کی کہ یہ پارسر کیسے بنتا ہے اور وہ کیسے کام کرتا ہے اس میں انٹرسٹنگ فیچرز بھی ہیں اس میں ایک الگریدمک الیگنس بھی ہے اور اس کورس کے حوالے سے ہمارے لیے ضروری ہے کہ وہ ہم ساری جو ڈیٹیلز ہیں ان کو سمجھیں تاکہ ایک تو ہم ان پارسر ٹولز کو یا پارسنگ جنریٹر ٹولز کو اپریشیٹ بھی کریں اور ان کا صحیح استعمال بھی ہم سیکھیں ایونچولی ایز اے لینگویج ڈیزائنر اگر آپ کو ان ٹولس کی لمیٹیشن ان کی کیپبلٹیز کا پتا ہو دوسرا یہ کہ وہ کام کیسے کرتے ہیں تو شاید آپ ان ٹولس سے بھی بہتر پارسر جو ہیں وہ بنوا سکیں ان باتوں کا احساس میرے خیال میں آہستہ آہستہ پہ واضح ہوتا جائے گا خاص طور پہ جب ہم تھیورٹیکل فاؤنڈیشن اس کی کور کریں گے اور ایونچولی آپ جو ہیں اپنے پروجیکٹ میں ایسا ٹول استعمال کریں گے تو آئیے اب یہ جو تفصیل ہم باٹم آف پارسر کی کر رہے ہیں ڈسکس discuss. اس ڈسکشن کو ہم آگے لیے چلتے ہیں جیسے میں نے ارض کیا یہ ابھی ایک دو اور لیکچر ہمیں لگیں گے تب جا کے یہ پورا جو باٹم آپ پارسنگ کا ہے یہ ہمارے سامنے آئے گا اور پھر ان شاء ایونچلی ہم اس ٹول تک پہنچ جائیں گے جس کا استعمال پھر آپ سمجھیں گے بلکہ آپ کو صاف نظر آئے گا کہ اب انتہائی ضروری ہے تو آئیے اب یہ جو باٹم پارسر کی کارواہ اس کو دوبارہ دیکھتے ہیں اور پھر بات کو آگے بڑھاتے ہیں میں نے یہ ارض کیا تھا کہ یہ پارسرس جو ہیں باٹم آف پارسرس یہ سٹیک کا استعمال کرتے ہیں اور اس میں جو کاروائی میں پچھلی دفعہ آپ کو دکھا چکا تھا کہ کس طرح انپٹ جو آپ کے پاس آ رہی ہے اس سے یہ سینٹینشیل فارمس بناتا ہے اور سینٹینشیل فارم کا کچھ حصہ جو ہے یا وہ جو ٹری بن رہا ہے اس کا وہ جو ایکچوئل ساری اس کی ایلیمنٹس ہیں ان کو پارسر جو ہے ایک اسٹیک پہ رکھتا ہے اور اس کو ہم نے کہا تھا کہ یہ لیفٹ اسٹرنگ ہے یاد ہے ہم نے کہا تھا کہ اس کے ہم دو حصے بنائیں گے اسٹرنگ کے ایک لیفٹ ہوگا اور ایک رائٹ right ہوگا درمیان میں ہمارے پاس ایک مارکر ہے اور ایز امیر وہ جو مارکر تھا وہ ہم نے کہا تھا کہ وہ انڈیکیٹ کرے گا ٹاپ آف دا اسٹیک یہاں پہ یہ دیکھیے پھر وہی ٹرائنگل مارکر جو ہے لیکن میں پہلے بھی ارض چکا ہوں ہمارے لیے یہ ٹاپ آف دا اسٹیک ہوگا اور تیسری یہ بات کہ شفٹ آپریشن جو ہے یہ پارسر جب کرے گا تو اس کے نتیجے میں ایک نیا ان پٹ ٹوکن کہہ لیں جو کہ ایونچلی ایک ٹرمینل ہے ہماری گرامر کا وہ اس ٹیک کے اوپر پش ہو جائے گا یعنی کہ پارسر کا ایکشن شفٹ جو ہے ڈیرا سٹرکچرز یا نیچے الگریٹمکلی جو ہو, کاروائی ہو رہی ہے اس میں یہ کہ ایک نیا ٹرمینل جو ہے وہ سٹیک پہ پش ہو گیا اب یہ چیز ہم نے ڈسکس فی الحال نہیں کی کہ ایکزیکٹلی exactly پارسل کو کیسے پتا چلتا ہے کہ اب شفٹ کروں اور اب ریڈیوس کروں جہاں تک ریڈکشن کی بات ہے وہ بھی آپ بعد میں دیکھیں گے لیکن یہ ذرا کاروائی دیکھیے اب ایک لحاظ سے یہاں پہ آپ اسیوم کر لیں کہ پارسل کو پتا ہے کہ کرنا کیا ہے تو یہ جو شفٹ اور ریڈکشن ہے یہ اسٹیک کے حوالے سے دیکھیے کہ یہ اسٹیج میں نے ہائی لائٹ کی ہے پارسر کی ہے جس کے اندر یہ جو ٹرائنگل ہے یہ انڈیکیٹ کر رہا ہے وہ میرا مارکر پوزیشن مارکر جو کہ ایکچولی اسٹیک کا ٹاپ بھی ہے اور لیفٹ سب سٹرنگ میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ ای نان ٹرمینل ہے اور اس کے بعد یہ مارکر اور اس کے بعد پھر بکیا ان پٹ جو کہ ابھی پروسیس نہیں ہوئی اور دوسری یہ بات جو میں بار بار دہرا رہا ہوں کہ بکیا جو سٹرنگ ہے وہ کمپلیٹلی ٹرمینلز پہ مشتمل ہے یہاں پہ آپ جیسے کہ میں نے دکھایا ہے آپ کو کہ شفٹ تھری ٹائمس ہے لیکن اس سے پہلے یہ اسٹیک کی ذرا فی الحال کی صورتحال دیکھ لیجئے کہ اس میں ای ہے اور یہ ٹاپ آف دا اسٹیک ہے یہ ایکشن پارسل اب نیکسٹ ایکسیکیوٹ کرے گا کہ شفٹ تھری ٹائمس یعنی کہ ان پٹ کے جو تین ٹوکنس ہیں ان کو شفٹ کرو اور جیسے کہ میں نے ارض کیا شفٹ ٹرانسلیٹ ہوگا کہ تین ان پٹ ٹوکنس جو ہیں یا ٹرمنل سمبلس ایکچولی جو آئیں گے ان کو اسٹیک پہ ڈالو جس کے نتیجے میں دیکھیے کیا ہوا کہ یہ نئی اب کنفیگریشن بن گئی ہے کہ لیفٹ سب اسٹرنگ میں اب ای کے علاوہ پلس اوپن پرنٹسیز اور انٹ بھی آ ہیں اور یہ مارکیٹ جو ہے یہ شفٹ ہو گیا ہے اس پنا پہ جو اسٹیک کی حالت ہے وہ اب اس طرح کہ ای کے اوپر یہ پلس ہے پلس کے اوپر پھر اوپن پرنتسیز ہے اس کے اوپر پھر یہ انٹ ہے اور فائنلی یہ کہ چونکہ یہ چیزیں پش ہو رہی ہیں ایکچولی ایک ایک پش کی بنا پہ اصل میں یہ سٹیک ٹاپ پوائنٹر جو ہے یہ ایک ایک اوپر شفٹ ہوگا میں نے اس کو یک ایک دم ہی دکھا دیا کہ کس طرح وہ ای e سے شفٹ ہو کے ان پہ آ جائے گا لیکن آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ایکچولی جو ایکچل کاروائی ہو رہی ہی ہے کہ پلس شفٹ ہونے پہ یا پش ہونے پہ ٹاپ جو ہے موو کرے گا پھر پرنتسیز پہ پھر ان پہ خیر ایم جو چیز میں ظاہر کرنا چاہتا ہوں کہ پارسر کے اس ایکشن کی بنا کہ شفٹ 3 ٹائمز جو ہمارا اسٹیک ہے یا جو پارسر کا سٹیک ہے اس کی اب یہ صورتحال ہے کہ اس کے اوپر اس طرح ٹرمینلز اور نان ٹرمینلز اور یہ بھی نوٹ کیجئے کہ یہ لیفٹ سٹرنگ جو ہے اس میں ٹرمینلز اور نان ٹرمینلز دونوں موجود ہو سکتے ہیں اور پھر فائنلی یہ کہ یہ جو ہمارا مارکر بیچ میں چل رہا ہے یہ جو ٹرائنگل ہے اس کی ٹاپ کے, کے ساتھ ایسوسی ایشن to one ہے almost کہ بھائی جہاں پہ یہ مارکر ہے یہ ٹاپ کو انڈیکیٹ کر رہا ہے اچھا یہاں پہ ابھی کاروائی ختم نہیں ہوئی کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ابھی ہم گول سمبل ہے یا اسٹارٹ سمبل تک تو نہیں پہنچے تو اگلا اسٹیپ کیا ہے کہ یہ ریڈکشن جو ہے یہ چلتی جائے گی اور ایونچلی شفٹنگ بھی ہوگی اور دوسرا ایکشن جو میں نے انڈیکیٹ کیا ہے کہ ریڈیوس پاپس zero او more symbols from the stack یہ جو ہے اب اس کی پروڈکشن کی رائٹ ہینڈ سائڈ ہے اینڈ پوشز ا نان ٹرمینل آن دا اسٹیک اور یہ جو ہے اس پروڈکشن کا لیفٹ ہینڈ سائڈ رول ہوگا اچھا یہاں پہ میں یہ عرض کرتا چلو جو کہ پہلے بھی میں کہہ چکا ہوں کہ ہم یہ کاروائی رائٹ ڈائرویشن جو ہے اس کو ریورس میں کر رہے ہیں یا پارسر جو ہے وہ یہ ریورس میں سینٹینشل فارمس بنا رہا ہے اور میں نے ارض کیا تھا کہ سینٹینشیل فارم کی جو, جو اس میں نمبر آف سمبلس ہیں وہ ایکچولی ریڈیوس ہوتے جائیں گے جنرلی یہی ہوتا ہے اور کاروائی ایکچوئل یہ ہے کہ جب پارسر کو پتا چلتا ہے یا اس کے سامنے یہ چیز آتی ہے کہ اسٹیک میں اور یا اسٹیک کا کچھ حصہ جو ہے اسٹارٹنگ فروم دا ٹاپ کسی گرامر رول کی رائٹ ہینڈ سائڈ والے سیمبلز پہ اب یہاں پہ آ گیا ہے یعنی کہ ایک پروڈکشن ہے اس کے رائٹ right ہینڈ پہ جتنے سیمبلز ہیں ترمینلز اور نون ترمینلز اگر وہ سٹیک پہ آ گئے ہیں تو اب پارسر جو ہے وہ یہ ریڈیوز ایکسیکیوٹ کرے گا یہ میں آپ کو پہلے دکھا چکا ہوں اور اس کی بنا پہ جنرلی ایک یا ایک سے زیادہ جو سیمبلز ہیں وہ سٹیک سے نکلیں گے یعنی کہ پاپ ہوں گے اور اس کی جگہ ایک نون ترمینل جو ہے وہ واپس سٹیک کے اوپر آ جائے گا ٹاپ پہ اور یہ بات کہ ایک سمبل آتا ہے یہ آف کورس اس وجہ سے کہ ہم کانٹیکس فری گرامر استعمال کر رہے ہیں لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ تو ہمیشہ ایک ہی سمبل ہوتا ہے anyway, یہ بھی کاروائی دیکھ لیجیے یعنی کہ یہ جو ریڈیوس ایکشن ہے یہ اسٹیک کے حوالے سے پاپس زیرو اور مور سمبل فرام the stack اینڈ پوشز ا نان ٹرمینل آن دا اسٹیک اور یہ جو نان ٹرمینل ہے یہ آف کورس اس گرامر کا لیفٹ ہینڈ سائڈ سمبل ہے وہ ایسے کہ یہ صورتحال دوبارہ میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے جو کہ شفٹ تھری ٹائمز کی بنا پہ ہوئی تھی جس میں ٹاپ جو ہے وہ یہ پہ کر رہا ہے, جو ہے اب میں نے آپ کو دکھایا ہے جو پارس ایکسی کرے گا وہ یہ کہ وہ یہ گرامر رول اپلائی کرے گا کہ انٹ جو ہے اس کو ای سے ریپلس کر دے اب یہ دیکھیں ریورس میں ہے ای e کو میں انٹ سے نہیں ریپلس کر رہا انٹ کو اصل میں ای e سے ریپلس کر رہا ہوں اور یہاں یہ بھی میں کہتا چلوں کہ یہ نہ سمجھے کہ وہ آئی این ٹی لیٹرز جو ہیں وہ سٹیک پہ ہیں یہ وہی بات کے ہمارے ٹوکنز جو ہیں ان کے لیے ہم جنرلی انٹیجرز استعمال کریں گے تو یعنی کہ ایک انٹیجر نکل کے اس کی جگہ ایک اور نیا آئے گا اور وہ انٹیجر جو ہے وہ اس ای e کے لیے ہم نے رکھا ہوگا یہ ہمارے وہ گرامر رولز کے جو ٹرمینلز ہیں نان ٹرمینلز ہیں ان کو ہم نے شروع میں ہی کچھ انٹیجر کوڈ اسائن کیے ہوں گے تو یہاں پہ یہ کاروائی ہوئی جو کہ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ پہلے انٹ نکلا اور ایک لحاظ سے یہیں پہ جو سٹیک کا ٹاپ ہے یہ نیچے شفٹ ہوگا اس کے بعد یہ جو ای ہے وہ یہاں پہ آ جائے گا اور یہ جو سٹیک ٹاپ ہے یہ واپس شفٹ ہو گیا جو چیز نوٹ کرنے والی ہے وہ یہ کہ جو گرامر رول میں جو آپ کو نظر آ رہا ہے صرف رائٹ ہینڈ سائیڈ پہ ایک سمبل ہے تو یہ نہیں ہوا کہ سٹیک کے سارے سمبل جو ہیں وہ پاپ ہو گئے ہیں صرف اتنے سمبلس پاپ ہوئے ہیں جو کہ اس گرامر کے رائٹ ہینڈ سائڈ پہ موجود ہیں یعنی کہ سنگل انٹ بقیہ جو ہے وہ اسٹیک میں موجود ہے دوسری یہ بات اگر میں آپ کو واپس لیے چلوں کہ یہ جو صورت حال تھی کہ یہاں پہ انٹ جو تھا موجود تھا تو یہ چیز نوٹ کیجیے کہ جس سیمبل نے یا جن سمبل نے ایونچلی ریپلیس ہونا ہے بائی دا لیفٹ ہینڈ سائڈ یا آپ ایسی کیجئے کہ پارسر کو اس طرح جانچے کہ وہ یہ کس طرح پہچانتا ہے کہ کتنے سیمبلز جو ہیں وہ اس نے رائٹ ہینڈ سائڈ کے لے کے لیفٹ سے ریپلیس کرنے ہیں اور دوسرے یہ کہ وہ سیمبلز ہیں کہاں پہ تو پہلی بات کہ وہ ریڈیوس جو ہے وہ اس کو بتا رہا ہے کہ کون سا رول استعمال کرنا ہے وہ آپ کے سامنے ہے کہ ای انٹ اب وہی بات کہ پارسر کو یہ کیسے پتا چلا یہ اب ابھی بات کی بات دوسری یہ بات کہ جو رائٹ ہینڈ سائڈ کے سمبل symbol یا سمبلز ہیں وہ کہاں پہ ہیں تو جو اس صورتحال میں جب موجود ہے تو سٹیک سے اس کو یہ چیز حاصل ہوتی ہے کہ اصل میں وہ ٹاپ کے قریب ہی ہیں ٹاپ سے شروع ہوتے ہیں اور نیچے کی طرف جاتے ہیں اس کیس میں جیسے کہ میں نے ارض کیا ایک سنگل سمبل ہی انوالوڈ ہے اور وہ دیکھیے پاپ ہوگا سٹیک پوائنٹر نیچے گیا یہ بقیہ سمبلز جو ہیں یہ دیکھیے ای گوز ٹو انٹ کا Right hand side کا حصہ نہیں ہے یہ یہی موجود رہیں گے اور آپ جانچ کے ہوں گے کہ یہ ایونچلی تو ٹھیک ہے یہ جو سینٹینشل فارم ہے اس میں صرف یہ گرامر رول اپلائی ہونے کی بنا پہ ایک سنگل سمبل جو ٹاپ کے قریب تھا یعنی کہ ایکچولی ٹاپ تھا وہ ریپلیس ہوا ہے اس کی جگہ یہ ای e اب آ گیا ہے اور اب ایک نئی کنفیگریشن کی بن گئی ہے اور یہ ای جو ہے اب ٹاپ پہ ہے اور ایونچولی یہ جو اب سینٹینشیل فارم ہے یہاں پہ یہ ایونچولی بعد میں کچھ اور سیمبلز کے سٹیک پہ پوش ہونے یا پارسر کے شفٹ ایکشن اور ایونچولی ریڈکشن کی وجہ سے یہ پھر ریڈیوس ہوں گے اور پھر فائنلی یہاں پہ وہ گول سمبل آ جائے گا تو یہ ہے وہ سٹیک کا استعمال اور میں نے چونکہ آپ کو اب یہ پوری مثال شروع سے آخر تک نہیں دکھائی تو آپ یہ کہہ رہے ہوں گے کہ بقیہ سٹیک میں کیا آتا ہے کب آتا ہے اور اس کے ساتھ کیا ہوتا ہے لیکن جب چیز میں واضح کرنا چاہتا ہوں اس سٹیج پہ کہ جہاں تک پارسر کے ایکشنز کا تعلق ہے آپ کو یاد ہوگا شروع میں میں نے کہا تھا کہ اس کے دو مین ایکشنز ہیں ایک ہے شفٹ اور دوسرا ہے ریڈیوس ایکچولی بعد میں ہم دیکھیں گے کہ وہ دو اور ایکشنز بھی ہیں ان میں ایک اکسپٹ ہے جو کہ فائنل فائنل اسٹیج میں ہوتا ہے کہ جب ایک کنفیگریشن ایسی آتی ہے جس میں گول سمبل اور اینڈ مارکر پہ موجود ہیں اور انپوٹ جو ہے اس میں بھی اینڈ مارکر ہے یہ وہ صورت حال ہے جو کہ انڈیکیٹ کرتی ہے کہ پارسر نے سکسسفلی ایک انپوٹ اسٹرنگ جو ہے اس کو پارس کر لیا ہے یعنی کہ اگر آپ کہتے کہ میں اسٹارٹ سمبل سے رائٹ موسٹ ڈیرویشن لے کے چلتا تو یہ ان پٹنگ جو اسٹرنگ ہے یہ ڈرائیو ہو سکتا ہے جو ایکسپٹ کے علاوہ ایکشن ہے وہ ایرر ہے چوتھا ایکشن وہ آپ بعد میں دیکھیں گے کہ بعض کا ایسی کنفیگریشن آئے گی جو کہ پارسر سمجھ جائے گا کہ اب کوئی جو رائٹ ہینڈ سائڈ رول جو ہے گرامر کا وہ اپلائی نہیں ہو رہا اور یہ وہ سنٹیکس ایئر والی بات ہے کیونکہ دیکھیں ایونچولی پارسر نے سنٹیکس ایئر بھی تو ڈیٹیکٹ کرنے ہی ہے نا یہ آپ کا لیکسیکل اینالائزر تو نہیں کرتا یہ تو پارسر کی ذمہ داری ہے تو یہاں پہ پھر وہی بات آ جاتی ہے کہ ایونچولی پارسل کو یہ بھی کیسے پتا چلتا ہے کہ یہاں پہ ارر ہو گیا ہے اور ایرر ہوا کس اسٹیج پہ ہے اور کیا وہ صورت حال تھی ان پٹ میں لیٹ سے آپ کہاں پہ موجود تھے یا پارسل کہاں پہ تھا جبکہ اس کو یہ ایرر پتا چلا تو ایونچولی ایکچولی چار ایکشن ہیں اس پارسل کے ایک اس میں شفٹ دوسرا ریڈیوس تیسرا ایکسپٹ اور فائنلی ایرر ایرر جو ہے جیسے کہ میں نے ارض کیا پارسر کی ہی ذمہ داری ہوگی جب اس نے سنٹیکس ڈیٹرمن کرنے ہوں گے خیر یہ ہم بعد میں دیکھیں گے کہ جب ہم پارسر کو امپلیمنٹ کریں گے جو کہ ایکچولی ایک ٹیبل ڈریون یا ڈی ایف اے بیسڈ ہوگا تو اس میں یہ ایرر کنڈیشن ہم کیسے استعمال کریں گے اور ایک لحاظ سے ہم نے جب ایل ایل ون پارسنگ کی تھی تو, تو وہاں پہ یاد ہے کس طرح ٹیبل کی جو انٹریز تھیں اگر کوئی انٹری نہیں تھی تو وہ پارسر کو بتا دیتی تھی کہ یہاں پہ معاملہ گڑبڑ ہو گیا ہے سینٹیکس ایرر ہے یہ تم جا کے رپورٹ کرو خیر وائز یہ ابھی کنسٹرکشن کی باری جو ابھی آئے گی ابھی ہم سٹیپ بائی سٹیپ ہمارا اپنا جو پورا ایلو ہے پارسنگ کا اس کو ڈیویلپ کر رہے ہیں یہ بات بار بار میں دوہرا چکا ہوں کہ اے بارم اپ پارسر بلز دا سٹارٹنگ اسٹارٹنگ ود سلیوز اینڈ ورکنگ روٹ یہ باٹم اپ پارسر کی خاصیت ہے بلکہ یہ بھی میں نے ارج کیا تھا کہ کس طرح وہ ہمیشہ لیفٹ سائڈ پہ ٹری جو ہے اس کو ڈیولپ کرتا ہے اور ایونچلی وہ گول سمبل کے پاس پہنچتا ہے بلکہ یہ کہ کسی اسٹیج پہ دی اپر ایج آف دس پارشلی کنسٹرکٹیڈ فارس ٹری از کالڈ دا اپر فرنٹیئر یہ ایک ٹرمنالوجی ہے یہ اصطلاح ہے اس کو آپ دیکھ لیجیے ٹری جو ہے وہ ایک سٹیپ میں تو نہیں بنتا کہ ان پٹ لے کے آپ ایک دم ٹری پورے کا پورا بنا دیتے ہیں وہ ایکچولی سٹیجز میں بنتا ہے اور جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ سٹیک جو ہے اصل میں بعد میں آپ دیکھیں گے کہ یہ جتنا ٹری ابھی تک بن چکا ہے وہ اصل میں اسٹیک میں موجود ہوتا ہے یا اس کا جو اپر فرنٹیئر ہے ایکچولی وہ موجود ہوگا اور اگر آپ اس کو ٹریک کر رہے ہیں ٹری نوٹس بناتے جا رہے ہیں تو سٹیک میں اصل میں وہ جو ٹاپ کے نوڈز ہیں وہ آپ کے پاس ہوں گے جو کہ یہاں پہ اب اس کے لیے میں اصطلاح استعمال کر رہا ہوں اپر فرنٹیئر اب یہ فرنٹیئر کیا ہے اس کی ذرا مثال دیکھ لیجئے یہ مثال یاد ہے ہم نے کی تھی ایک گرامر کی جس میں یہ باٹم اپ پارٹس ہو رہا تھا اس میں یہ ایک سٹیج تھی جس میں کہ یہ انٹ پلس اوپن پرنتھ انٹ کلوز جو ہے یہ ایونچولی ای e تک تو جا چکا تھا لیکن پلس اور پھر یہ انٹ ای e یہ سٹیج تھی ہم فائنل ای تک نہیں پہنچے تھے آپ کو یہ مثال یاد ہوگی تو اپر فرنٹیئر جو ہے اس وقت اس کا یہ ای پلس ای ہوگا اور پرنتسیز بھی اس میں شامل ہوگی تو اس بنا پہ یہ جو ٹری ہے ابھی ایکچولی پارشلی کنسٹرکٹڈ ہے اور یہ اگر آپ نوٹ کریں یہ ای پلس پرنتھ ای جو ہے یہ اصل میں کہاں پہ موجود ہوں گے سٹیک میں یہ ابھی جو ہم نے مثال کی تھی اس میں آپ کو یاد ہوگا کہ جب ہم نے یہ انٹ کو ریپلس کیا تھا ای سے یعنی کہ وہ ریڈکشن کی تھی تو اس وقت اسٹیک میں ایگزیکٹلی exactly یہ چیزیں تھی ای پلس اوپن پرنتس ای اور اس کے بعد اسٹیک کا وہ ٹاپ جو تھا وہ ای پہ پوائنٹ کر رہا تھا اس کے علاوہ اسٹیک میں کچھ نہیں تھا تو ایکچولی آپ یہ بھی نوٹ کیجیے کہ ٹری کا یہ جو اپر فرنٹیئر ہے یہ جو اس کے نوڈز فی حال ہیں وہ اصل میں اسٹیک میں موجود ہوں گے اب یہ کہ جو پارسل ہے جو کاروائی کرنی ہوتی ہے وہ ایٹ ایچ اسٹیپ یاد ہے آپ کو کہ ہاں وہ کس طرح گیما i سے گیما i-1 سے پھر آئے i-2 پہ جاتے ہیں یہ اسٹیپ وائز ہے اور ایک سنگل اسٹیپ میں یہ جو ریورس میں یہ پارسل کرتا ہے ایٹ ایچ اسٹیپ دا پارسر لکس فار سیکشن آف دا اپر فرنٹ دیٹ میچز رائٹ ہینڈ سائڈ آف سم پروڈکشن اور ذرا اس سلائیڈ کا ٹائٹل دیکھیے یہ اب میں نے چینج کر دیا ہے ڈسکورنگ ہینڈلز یہ میں نے لفظ ہینڈل جو ہے اس کے بارے میں تو یہاں پہ کوئی فکرہ نہیں لکھا ابھی اس پہ بات ہوگی لیکن فی الحال آپ یہ دیکھیے کہ جو پارسر ہے وہ پورے ٹری کا جو فرنٹئر ہے یا پورے کا پورا فرنٹئر تو نہیں لیکن جنرلی اس کا سیکشن ایسا بھی ہے کہ پورے کا پورا فرنٹر انوالو ہو جائے parser the parser looks for a section of the upper frontier that matches the right hand side of some production. when it finds a match, the parser builds a new tree node with the production's left hand non-terminal, thus extending the frontier upward upwards towards the root. یہ بات لکھ تو ہے لیکن میرے خیال میں یہ کافی واضح بات ہے کہ یہ ٹری جو پارشلی کنسٹرکٹ ہو رہا ہے کو یہ جو پارسر ہے کے کے ٹری حصے ان ہے این ادر نان ٹرمینل اور اس کی بنا پہ ٹری جو ہے وہ اوپر کی جانب روٹ کی جانب چلتا جاتا ہے یہ میں آپ کو کاروائی مکمل پہلے دکھا چکا ہوں دا ان ڈیویلپنگ میکنیزم دیچ الاگ دا ٹرینٹ فرنٹ اچھا یہ جو ٹری کے سیکشن ہیں ابھی تک ہم نے اس کو اس طرح تو نہیں کہا کہ ایک ٹری ہے اس کے حصے بناؤ اصل میں جو ابھی تک کاروائی میں آپ کو دکھا چکا ہوں اس میں سمپلی وہ اسٹیک استعمال ہو رہا تھا لیکن اسٹیک کے بارے میں میں نے یہ کہا تھا کہ اس کے اندر جو لیفٹ اسٹرنگ ہوگا اس میں ٹرمنلس اور نان ٹرمینلس ہوں گے بلکہ ابھی میں نے جو آپ کو مثال دکھائی اصل میں جو پارسل ٹری بنا ہے اس کے جو اپر نوڈس ہیں جو کہ اب تک ہم بنا چکے ہیں یہ پارسل بنا چکے ہیں وہ اسٹیک میں موجود ہوں گے تو پہلے میں نے ارض یہ کیا تھا کہ پارسل جو ہے وہ اسٹیک میں ٹاپ سے شروع ہو کے دیکھتا ہے کہ کیا اس کے پاس اسٹیک میں کسی گرامر رول کی رائٹ ہینڈ سائڈ کے جو سمبلس ہیں وہ تو موجود نہیں ہے یہی بات اب ٹری کے حوالے سے میں اس طرح کہہ رہا ہوں کہ جو اپر فرنٹیئر ہے جو کہ ایکچولی اسٹیک میں ہے یہ بھی میں آپ کو بتا چکا ہوں تو یہی بات کہنے کا یہ دوسرا طریقہ ہے کہ جو ہمارا پارس ٹری پارشلی کنسٹرکٹیڈ ہے جو پارسر ہے اس نے اس ٹری کے کچھ حصے کو دیکھنا ہے اور اس حصے کو وہ پھر کسی گرامر رول کے ساتھ میچ کرے گا اور پھر اس کو لیفٹ ہینڈ سائڈ سے ریپلیس کر دے گا ایونچولی یہی پارسر کر رہا ہے چاہے وہ اسٹیک سے کرے چاہے وہ ٹری سے, سے کرے البتہ جیسے کہ میں آپ کو بھی دکھاؤں گا کہ یہ جو اسٹیک والا معاملہ ہے اس سے یہ جو ڈھونڈنے والی کاروائی ہے کہ رائٹ ہینڈ سائڈ کے سمبلس کسی گرامر رول کے مل جائیں وہ زیادہ آسان ہو جاتی ہے ٹری کے حوالے سے اگر وہ پورا اپر فرنٹیئر ہے تو شاید اس کا وہ حصہ ڈھونڈنا تھوڑا سا زیادہ مشکل ہوگا لیکن اسٹیک جو ہے اس سے آپ دیکھیں گے کہ یہ کاروائی بہت آسان ہو جاتی ہے بلکہ میں یہ عرض کر چکا ہوں کہ ہوگا یہ یہ جو ہمارا ایلگردم ہے اس کی بنا پہ جو گرامر رول اپلائی ہوگا ایکچولی اس کے سمبلس جو ہیں وہ اسٹیک میں آئیں گے اور وہ ٹاپ سے شروع ہوں گے یہ نہیں کہ اسٹیک کے ایلیمنٹس کے اندر کہیں دبے ہوں گے نہیں وہ رائٹ ہینڈ سائڈ کا جو رائٹ موسٹ سمبل ہے وہ سٹیک کے ٹاپ پہ آ جائے گا اور پھر اگر آپ رائٹ ہینڈ سائڈ کو ریورس میں دیکھیں تو یہ ایکزیکٹلی exactly اسٹیک کی کنفیگریشن ہوگی لیکن ٹری کا حوالہ میں اس لیے دے رہا ہوں کہ ایونچولی یہ باٹم اپ پارٹس جو ہے یہ پارٹس بناتا ہے ٹھیک ہے اس کی امپلیمنٹیشن جو ہے وہ ہم سٹیک کے ذریعے کرتے ہیں لیکن سٹیک سے کاروائی یہ آسان ہو جاتی ہے البتہ میں نے آپ جیسے کہ عرض کیا ہے ایک کریٹیکل اسٹیپ ہے جس کو سمجھنا جو ہے وہ ضروری ہے کیونکہ پارسر کا جو سارا جو اس کی جو مین تھیم ہے جو اس کی الگریدمک جو اس کی اسٹریٹجی ہے وہ یہ ہے کہ میں نے پارسٹری کے فرنٹیئر میں گرامر rules کی رائٹ ہینڈ سائڈس کو ڈھونڈنا ہے اور اسٹیک کے استعمال سے یہ ڈھونڈنا جو ہے یہ آسان ہو جائے گا فارملی دا پارسر مسٹ فائنڈ سم سب اسٹرنگ آف دا اپر اب یہ وہی بات کہ جو فرنٹیئر ہے اس کو آپ یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ آپ کے اسٹیک میں موجود ہے اور یہ اپر فرنٹیئر میں یہ جو بیٹا سب اسٹرنگ ہے وہ ایسا ہو کہ the بیٹا از دا رائٹ ہینڈ سائڈ آف سم پروڈکشن اے کین بی ری ریٹرن ایز اب یاد رہے بیٹا سیمبل کا مطلب کیا ہے کہ یہاں پہ ایک سے زیادہ ٹرمینل اور نان ٹرمینل ہو سکتے ہیں جو کہ اپر فرنٹر میں موجود ہیں اور اگر وہ مل جاتے ہیں تو یہ جو ہے اس کو وہ ڈیٹیکٹ کرے گا یا اٹ مسٹ فائنڈ سم سب اسٹرینگ اگر اس نے ایونچلی یہ پارسنگ مکمل کرنی ہے تو یہ اب اس کی ذمہ داری ہوگی کہ اس بیٹا کو ڈھونڈا جو کہ جیسے کہ میں نے آپ کو دکھایا ہے کسی گرامر کا رائٹ ہینڈ سائڈ ہے اور فائنلی یہ کہ اے گوز ٹو بی از ون اسٹیپ ان دا رائٹ موسٹ ڈرویشن آف دا ان پٹ اسٹریم اب یہ نہیں کہ کوئی سا وہاں پہ جا کے بیٹا ڈھونڈ کے اس کو گرم رول سے میچ کر کے کہ میں ریپلس کر دیتا ہوں نہیں نہ صرف وہ رائٹ ہینڈ سائڈ ڈھونڈنی ہے بلکہ یہ وہ والی ڈھونڈنی ہے جو کہ اگر آپ رائٹ موسٹ ڈیرویشن کریں ان پٹ کی تو اس میں یہ ایک اسٹیپ ہے یہ بھی نہیں کہ ملٹیپل ہیں ایک سنگل اسٹیپ ہے تو یہ دونوں کنڈیشن سیٹسفائی ہوں گی تو تب جیسے کہ آپ دیکھ چکے ہیں پارسر جو ہے وہ یہ جو بیٹا سب سٹرنگ اگر ایک یا ایک سے زیادہ سیمبلز پر مشتمل ہے ان کو وہ پاپ کرے گا سٹیک سے اور ان کی جگہ اے کو لگا دے گا تو یہ دونوں کنڈیشنز جو ہیں یہ پارسر نے یہ ڈٹرمن کرنی ہے اور پھر یہ جو ریڈکشن ہے وہ یہ کر سکتا ہے اگر جیسے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ کاروائی مکمل ہو کے فائنلی گول سمبل تک چلی جائے تو پھر وہ پارسنگ جو ہے وہ سکسیزفل ہوئی اچھا یہاں سے اب یہ جو ہینڈلس والی بات ہے اس کی جانب ہم چلتے ہیں کہ وی کین ریپرزینٹ ایچ پوٹینشل میچ ایز او یہ ذرا پیئر دیکھیے کہ اے گوز ٹو بیا جو ہے یہ تو ایک پروڈکشن ہے کوما کے ویئر is the position on the tree's current کرنٹ فرنٹیئر آف دا رائٹ اینڈ آف بیٹ یہ ذرا نوٹیشن فی الحال دیکھیے اور ان چیزوں کی جو اہمیت ہے وہ ابھی تھوڑی دیر میں واضح ہوگی لیکن یہ پیئر اس طرح ہے کہ اس میں ایک گرامر پروڈکشن ہوگی اور ایک انٹیجر انڈیکس یا جس کو میں کہہ رہا ہوں پوزیشن کہ وہ ٹری میں جو کرنٹ فرنٹئر میں بیٹا کی رائٹ ہینڈ سائیڈ ہے اس کو انڈیکیٹ کرے گا اب یہ ٹری کیا ہے یہ آپ دیکھ چکے ہیں رائٹ ہینڈ سائیڈ کیا چیز ہے وہ فرنٹئر یاد ہے میں نے آپ کو دکھایا تھا کہ کس طرح ٹرمینلس اور نان ٹرمنل اس میں ہوں گے اگر نان ٹرمینلس ہیں تو وہ ٹری نوٹس بنے ہوئے ہیں اور جو سنگل ٹرمینل ہے اس کا بھی ہم بعد میں نوٹ کے ساتھ کسی کے ساتھ لگا دیتے ہیں ایز اے لیف اب finally, کہ the pair a goes to beta جو کہ ایکچولی production ہے یعنی کہ pair جس میں پہلی چیز ایک پروڈکشن ہے گرامر کی کوما k کے جو ہے وہ پوزیشن ہے is called the handle of the bottom-up فارس یہاں اب یہ جو ہینڈل کی ڈیفینیشن ہے یہ میں نے آپ کے سامنے پریزنٹ کی ہے یہ لفظ ذہن نشین کر لیجئے کیونکہ اب آئندہ جو کاروائی ہو رہی ہے اس میں یہ لفظ ہم بار بار استعمال کریں گے ہینڈل پوٹینشل ہینڈل ہینڈل فاؤنڈ اینڈ سو تو یہ ہینڈل کی ڈیفینیشن ہے کہ وہ ایک گرامر رول کاما کے اور کے جو ہے وہ ٹری میں ایک پوزیشن انڈیکیٹ کرتا ہے لیکن آپ کو ابھی تھوڑی دیر میں پتا چلے گا کہ یہ پوزیشن ایکچولی ہمیں چوئل پارسنگ کے دوران یاد کرنے کی ضرورت پیش نہیں آئے گی اس کی وجہ ابھی آپ کے سامنے آئے گی اب جہاں تک پارسر کا ہے ا بارم آپ پارسر اوپریٹ بائی ریپیٹڈلی لو ہیئرنگ ہینڈل آن دا فرنٹیئر آف دا پارشل پارسٹری اینڈ پرفارمنگ ریڈکشن اور اس سلائڈ کا ذرا ٹائٹل دیکھیے ہینڈل پروگ میں دوبارہ یہ پڑھتا ہوں یہ ہینڈل پروگ جو ہے اس کا کیا مطلب ہے بورم اب فارسر آپریٹس بائی ریپیٹلی لک ہیئرنگ ہینڈل آن دا فرنٹ پارشل فارسٹری اینڈ پرفارمنگ میں ابھی تک جو ہم کاروائی کرتے آ رہے ہیں کہ کس طرح ہم پارسٹری اگر سمجھے آپ بنا رہے ہیں یا ہم وہ اسٹیک استعمال کر رہے ہیں اس پہ وہ شفٹ شفٹ کر کے ہم کچھ سمبلس کو لے کے آتے ہیں اور ایونچلی پارسر جو ہے پھر ریڈیو سیکشن ایکسیٹ کرتا ہے یہ جو کاروائی ہے اس کے لیے اب ہم نے ایک نئی اصطلاح بنائی ہے کیونکہ یہ ہمیں اس فارمل تھیوریٹیکل فاؤنڈیشن کی جانب لے کے جائے گی کہ پارسر جو ہے اصل میں ہینڈل تلاش کرتا ہے ان ادر جو پارسر ہے وہ پارسٹری جو پارشلی بناتا ہے اس کا جو اپر فرنٹئر ہے جو کہ بعد سٹیک میں بھی موجود ہے اس میں وہ کچھ بیٹا ڈھونڈنے کی کوشش کرتا ہے جس کی میں نے خاصیت اس طرح بتائی تھی کہ بیٹا جو ہے کسی گرامر رائٹ ہینڈ سائیڈ ہے اور سیکنڈ کہ وہ جو ڈیریویشن میں ایک سٹیپ اگر ہے تو اس میں اے ٹو بیٹا ایکچولی انوالڈ ہے یہ دونوں کنڈیشن ہو اگر یہ دونوں کنڈیشن ہو جائیں تو پھر پارسر جو ہے وہ یہ ریڈکشن کر سکتا ہے یا جو میں نے اصطلاح استعمال کی کہ اس کو ایک ہینڈل ملتا ہے یعنی کہ اس پارسٹری کے فرنٹر کا کچھ حصہ لیکن فرنٹر آپ کو یاد ہوگا کہ اس کے اندر تو کئی ٹرمینل نان ہیں تو یہ نہیں کہ سارے کے سارا فرنٹیئر اور یاد ہے میں نے لفظ استعمال کیا تھا سیکشن آف فرنٹیئر ایکچولی یہ سیکشن ہے یہ وہ بیٹا کے ساتھ میچ کرے گا تو پھر پارسر جو ہے اس کو ریڈیوس کرے گا یا جو لفظ میں نے استعمال کیا ہینڈل پروننگ اصل میں جو لوگ گارڈننگ کا شوق رکھتے ہیں ان کو یہ پروننگ لفظ جو ہے اس کا مطلب آتا ہوگا پرون جیسے آپ جڑی بوٹیاں کاٹتے ہیں یا آپ کے پاس کوئی ہیج ہے یا اس قسم کی کوئی چیز ہے جس کے پتے آپ کاٹتے ہیں یا شاخیں کاٹنے تاکہ وہ جو پودا ہے اس کی شکل خوبصورت ہو جائے یہ جو کاروائی ہے اس کے لیے لفظ استعمال کیا جاتا ہے پروننگ تو ایک لحاظ سے دیکھا جائے تو پارٹس ٹری اگر ٹری ہے یعنی کہ درخت ہے یہ جو پارسر ہے اس کی وہ شاخیں جیسے کاٹتا جاتا ہے اور کاٹتے کاٹتے آپ کو یاد ہوگا کہ کس طرح ٹری جو ہے روٹ کی جانب اگر آپ جائیں تو ایکچولی انٹرنل نوٹس تو کم ہوتے جاتے ہیں نیچے زیادہ ہوں گے لیف نوٹس آف کورس زیادہ ہیں لیکن جیسے جیسے آپ ٹری کو بناتے جاتے ہیں ٹری اوپر کی جانب جاتے ہوئے چھوٹا ہوتا جاتا ہے ایز ایف کے کوئی مالی نے اس کی شاخوں کو کاٹنا شروع کر دیا البتہ یہ نہیں کہ ہم مالی کی طرح ہر کوئی شاخ جو ہمیں پسند نہیں اس کو کاٹیں گے نہیں جو کاٹنے والی شاخ ہے وہ یہ ہینڈل ہے اور یہ ہینڈل اگر اس مالی کو ہمارے کیس میں جو پارسر ہے اور کاٹ کے پھر اس کی جگہ ایک نیا نان ٹرمن، ٹرمینل لگا دے گا اور یہ پھر جو فرنٹیئر ہے ہمارے پارسری ٹری کا وہ اوپر کی جانب اور ایکسٹینڈ ہو جائے گا تو اب میں نے اس حوالے سے ایک نئی استما اصطلاح بھی استعمال کی اور جو ہماری باٹم اپ پارسر میں کاروائی ہو رہی ہے اس کو ڈسکرائب کرنے کا بھی ایک نیا طریقہ بنایا ہے البتہ یہ جو ڈیفینیشن ہے ہینڈل کی اس کو اب ہم فارملی استعمال کریں گے کیونکہ اسی سے ایکچولی ہمیں وہ ایلبردم ملے گا وہ اسٹریٹجی ملے گی جو کہ پارسر نے استعمال کرنی ہے کیونکہ یاد ہے اس کو ایونچولی اس چیز کا پتہ ہم نے بتانا ہے کہ کب شفٹ کرو اور کب ریڈیوس کرو اس کے لیے اس کے جو صلاحیت ہم نے پیدا کرنی ہے پارسر میں وہ یہ ہینڈل کو ڈھونڈنا اور پھر آف کورس ہینڈل ٹو ہولڈ دا فرنٹیر یہ میں نے جو ایسوسی ایشن تھی دونوں کی آپ کو دکھائی تھی کہ کس طرح جو کرنٹ فرنٹیر ہے تھری کا وہ ایکچولی اسٹیک کے اندر موجود ہوتا ہے اور وہ بڑے خاص طریقے سے موجود ہوتا ہے یہ بھی میں اس وقت ذکر کر چکا تھا اور اس پنا پہ اصل میں جو چیز پاسبل ہے وہ یہ اسٹیک سمپلیفائیز دا پارسنگ ایلگردم ان ٹو ویز یہ میں نے بات اس وقت انفارملی کی تھی لیکن اب یہ کہ جو نوٹ کرنے والی بات ہے کہ جو پارس ٹری کا فرنٹئر ہے وہ اسٹیک میں موجود ہوتا ہے یہ پارسر ایکچولی وہاں پہ رکھتا ہے وہ ایکسپلسر جنرلی ٹری نہیں بناتا اسٹیک جو استعمال ہو رہا ہے ٹو کیپ دا فرنٹئر اس سے یہ جو پارسنگ ایلگردم ہے یہ سمپلیفائی ہوگا اس طرح پہلے فرسٹ اسٹیک ٹریویلائز دا پرابلم آف مینجنگ اسپیس فور دا فرنٹیئر یعنی کہ یہ جو فرنٹیئر کیا ہے اس کے کون سے elements ہیں یعنی کہ سمبلس انوالوڈ ہیں اور تیسری یہ بات کہ ان کا order کیا ہے اگر میں for example left سے right frontier کو traverse کرنا چاہوں تو مجھے کون کون سے symbols ملیں گے یہ ساری باتیں جو ہیں یہ اسٹیک کی وجہ سے جو لفظ میں نے استعمال کیے ہیں ٹریویلائز کہ کس طرح ایک مناسب ڈیٹا اسٹرکچر استعمال کرنے سے ہماری یہ جو کاروائی یا پارسر کی جو کاروائی ہے جس میں اس نے یہ فرنٹیئر کو ایکسٹینڈ کرنا ہے انٹل روٹ تک پہنچے یہ سارا جو معاملہ ہے یہ انتہائی آسان ہو جاتا ہے اور یہ جو بات میں نے اب لکھی ہے کہ ٹو ایکسٹینڈ دا فرنٹیئر دا فارسر سمپلی پوش از دا کرنٹ ان پٹ ٹوکن آن ٹو ٹاپ یہ آپ دیکھ چکے ہیں کہ جو پارسر کا شفٹ ایکشن ہے وہ کیا کرتا ہے کہ ان پٹ جو ہیں ان کو اسٹیک پہ push کرتا ہے اور ایونچولی ان سمبل سے لے کے وہ ہینڈل تلاش کرے گا یعنی کہ وہ رائٹ ہینڈ سائیڈ اور پھر اس رائٹ ہینڈ سائیڈ کو وہ رڈیوس کر دے گا جس سے فرنٹیئر اب ایک نوٹ کی بنا پہ ایکسٹینڈ ہو جائے گا اور وہی بات کہ ٹری کی کچھ برانچز جو ہیں ایکچولی وہ کٹ جائیں گی یا وہ ٹری اس طرح الٹ اگر آپ دیکھ رہے ہیں تو اس کی روٹ کی جانب جو شاخیں ہیں وہ بننی شروع ہو جائیں گی جو دوسری بات جو اسٹیک استعمال کرنے سے ہمیں آسانی کے حوالے سے ملتی ہے The stack ensures that all handles occur with, with their right end at the top of the stack. Yeh zara dubarah dekhiyeh, mein baat pehle bhi keha chukha hoon. Keh the stack ensures that all handles occur with their right end at the top of the stack. Aur iski binaa peh, ab yeh dekhiyeh, keh eliminates the need to represent handle's position. yo okay walhi baat. یہ دو باتیں ذرا دوبارہ دیکھ لیجئے کہ جہاں تک ٹری کا معاملہ تھا میں نے یہ ارض کیا تھا کہ پارسر جو ہے وہ ایکسپلیسٹلی تو وہ ٹری نہیں بناتا ہاں اگر آپ چاہیں تو پارسر سے یہ ٹری بنوا سکتے ہیں لیکن جہاں تک اس کی اپنی کاروائی ہے اور بلکہ آپ دیکھیں گے کہ جو آرمیرک ٹولز ہم استعمال کریں گے وہ بھی ٹپکلی یہ ٹری اس طرح نہیں بناتے انلیس کہ کے آپ اس کا کوئی انتظام کریں اب یہ جو ٹری کی کاروائی ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ نئے سیمبلز جو ہیں وہ اسٹیک پہ آتے ہیں اور پھر وہ ہینڈل کو ڈھونڈنے کی بنا پہ وہ ریڈیوس ہو کے ایک سنگل نان ٹرمینل میں کنورٹ ہو جاتے ہیں البتہ سٹیک کے استعمال سے دیکھیے کہ یہ ٹری بنانے والی کاروائی جو امپلسٹلی ہم کر رہے ہیں کتنی آسان ہو جاتی ہے کہ ایک تو وہ ٹری ہمیں ایکسپلسٹلی سٹور نہیں کرنا پڑ رہا ہمیں ہمیشہ فرنٹیئر کے جتنے سمبلس ہیں وہ اسٹیک پہ مل جاتے ہیں اور دوسرا یہ جو دوسری بات میں نے کہی کی ہینڈل کی میں نے ڈیفینیشن میں بتایا تھا کہ وہ ایکچولی ایک پیئر ہے یعنی کہ ایک پروڈکشن جو آپ کو استعمال کرنی پڑے گی یا وہ ہینڈل میں استعمال ہوگی اور دوسرا وہ کے یہ جو کے تھا یہ اگر فرنٹئر کو آپ پورے کا پورا لیں تو میں نے ارض کیا تھا کہ ضروری نہیں کہ پورے کا پورا جو فرنٹئر ہے ایک ٹری کا وہ سب ریڈیوس ہوگا ہاں اس کا کچھ سیکشن جو ہے وہ کسی رائٹ ہینڈ سائڈ کو میچ کرے گا اب اگر میں ٹری کے حوالے سے آپ سے گفتگو کروں تو پھر مجھے ہینڈل میں وہ جو بیٹا ہے وہ بتانے کے لیے یہ کہنا پڑے گا کہ ٹری کا یہ جو سیکشن ہے اور خاص طور پہ اس کا وہ جو رائٹ اینڈ ہے بیٹا کا کیونکہ دیکھیے بیٹا جو ہے وہ تو سمبلس پہ ہے اور ٹری کا فرنٹئر بھی سمبلس پہ مشتمل ہے تو جو رائٹ ہینڈ سمبل فائنلی بیٹا کا حصہ بنتا ہے اس کی پوزیشن کے ہے لیکن سٹیک کے استعمال سے اب یہ ہوا کہ جو ہینڈل کا جو بیٹا ہے اس کے تمام سمبلز جو ہیں وہ سٹیک پہ اس طریقے سے آتے ہیں کہ بیٹا کا رائٹ موسٹ سمبل جو ہے وہ ایکچولی اسٹیک کا ٹاپ ایلیمنٹ بن جاتا ہے تو جب بھی آپ سٹیک میں جائیں گے اور اگر وہاں پہ ہینڈل موجود ہوا تو میں نے ارض کیا تھا کہ وہ سٹیک کے ایلیمنٹ پہ نیچے کہیں دبا نہیں ہوگا بلکہ ہمیشہ ٹاپ پہ ہوگا اور وہ بیٹا کا رائٹ موسٹ سمبل ہمیشہ سٹیک کا ٹاپ موسٹ سمبل ہوگا تو یہ ساری کاروائی جو ہے جو ٹری کا فرنٹیئر مینٹین کرنا ہینڈل کو ڈھونڈنا ہینڈل کا رائٹ موسٹ اینڈ ڈھونڈنا اور اس کی بنا پہ وہ پروڈکشن جو سیمبلز ہیں پروڈکشن رول کے رائٹ ہینڈ سائٹ کے وہ کیا ہیں یہ ساری کاروائی سٹیک استعمال کرنے سے انتہائی آسان ہو جاتی ہے اچھا یہاں پہ میں ایک اور سیپریٹ بات ارض کرتا چلو کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ٹری جو ہے وہ ہم ان سینس لیفٹ سائڈ پہ پہلے بنتا ہم بناتے ہیں یعنی کہ اس کی گروتھ جو ہے وہ ٹپکلی لیفٹ ہینڈ سائڈ پہ نظر آتی ہے جب بھی میں نے مثال آپ کو پیش کی اور کس طرح ہم لیفٹ ٹو رائٹ سکین ان پٹ کا کرتے جاتے ہیں اور نئے سمبل جو ہیں ان کو ہم سٹیک میں لاتے ہیں یا ایونچولی یہ کہ ٹری کے فرنٹئر میں ان کو ہم شامل کرتے ہیں اور ایونچولی وہ ہینڈل پروننگ سے وہ پھر کنزیوم ہو جاتے ہیں یہ جو بات ہے کہ جو لیفٹ سائٹ سے ہم سکین کر رہے ہیں اور لیفٹ پہ اس کی گروتھ ہو رہی ہے یہ اصل میں رائٹ موسٹ ڈیریویشن کا ریورس ہے کیونکہ اگر آپ رائٹ موسٹ ڈیریویشن کریں تو اس میں رائٹ ہینڈ سیمبلز جو ہوتے ہیں وہ پہلے ریپلیس ہوتے ہیں تو ایک لحاظ سے باٹم آپ پارسنگ کے ساتھ یہ جو رائٹ ہینڈ موسٹ ڈیریویشن کی ایسوسی ایشن اس کا تعلق جو ہے یہ بڑا نیچرل سا ہے یعنی رائٹ موسٹ ڈیریویشن ہی یہ باٹم اپ پارسر کے لیے انتہائی سوٹیبل ہے اور خاص طور پہ جو کاروائی ہم جس طرح کر رہے ہیں اس کے لحاظ سے یہ بالکل نیچرل سی بات ہے خیر یہ وہ جواز ہے کہ باٹم اپ پارسر جو ہیں وہ جب لیفٹ ٹو رائٹ اسکین ان پٹ کا کر کے ٹری اس طرح بناتے ہیں اور فرنٹیئر کو لیفٹ سائڈ سے گرو کرتے ہیں یہ ایسا کیوں ہے کہ ایسے پارسر جو ہیں وہ رائٹ موسٹ ڈیرویشن استعمال کرتے ہیں اب یہ جو مثالیں آپ کے سامنے آ رہی ہیں ٹری بننے کی یا اسٹیک کی اور فرنٹیئر کی اور ہینڈل کی اس کو دیکھتے آپ آپ کو اندازہ ہو رہا ہوگا کہ اس کے پیچھے باٹم اب پارسر کے پیچھے رائٹ موسٹ ڈیرویشن کا ہونا کیوں ہے یا وہ ایک نیچرل سی بات کیوں ہے خیر واپس آئیے اب میں آپ کو یہ جو بات میں نے آپ سے کہی تھی کہ اسٹیک کے اندر ہینڈل جو ہے ہمیشہ ٹاپ پہ ہوتا ہے یہ بھی ذرا دیکھ لیجئے یہ وہ مثال جو ہماری اب تک چلتی آ رہی ہے اس میں ہوا کیا تھا کہ ایک سٹیج تھی ایک اسٹیپ تھا جہاں پہ یہ صورت تھی جو میں نے ایرو سے انڈیکیٹ کی ہے یہاں پہ ایکشن تھا کہ شفٹ کرو تھری ٹائمز اس کے بعد یہاں پہ, پہ پہنچے یہاں پہ آپ دیکھیے کہ کس طرح ای پلس اوپن پرنتس انٹ جو ہے یہ اب Stack میں آ گیا ہے اور یہی جو ہے وہ فرنٹیئر ہے ٹری کا اگر آپ نے یہاں پہ ٹری میں آپ سے کہوں کہ یہاں پہ ٹری بتاؤ کہاں تک پہنچا ہے اس کے نوٹس کیا ہیں تو اس کے اندر جو فرنٹیئر ہے وہ اس میں یہ ای e, پھر پلس پھر اوپن فرینتسیز اور پھر اینٹ ہوگا اور جیسے کہ میں نے ارس کیا اسٹیک بھی یہی انفارمیشن رکھتا ہے اور وہ کیسے کہ جو ہینڈل ہے اس اسٹیج کے اوپر وہ اصل میں بیٹا کے حوالے سے یاد ہے ہینڈل میں اے گوز ٹو بیٹا ایک پروڈکشن آ, شامل ہوتی ہے وہ جو بیٹا ہے وہ اصل میں یہ سیمبل ہے جو میں نے ہائی لائٹ کیا ہے ہینڈل جیسے کہ میں نے ارس کیا پیئر ہے جس میں ایک گرامر رول ای گوز ٹو اینٹ اس کیس میں اور ایک پوزیشن کے جو میں نے آپ کو پہلے بتائی تھی وہ فور لیکن یہ ذرا فرنٹر کے حوالے سے دیکھیے جو سیمبلز ہیں اگر میں لیفٹ سے رائٹ فرنٹئر کو نمبر کروں یا اس کے جو سمبلز ہیں وہ یہ بنتے ہیں جو جیسے کہ میں نے دکھایا ہے کہ ای جو ہے وہ پہلا پلس جو ہے وہ دوسرا سمبل ہے ہے اور چوتھا سمبل ہے اور یہ جو ٹرائنگل ہے یہ بائی دے کیا ہے یہ مارکر بھی ہے لیکن اب تک جتنی کاروائی ہوئی ہے یہ سٹیک کا ٹاپ بھی انڈیکیٹ کرتا ہے تو اب یہ دیکھیے ہینڈل جو ہے اس وقت ایکچولی اسٹیک میں موجود ہے لیکن کس پوزیشن پہ جو بیٹا ہے اس کا رائٹ موسٹ سمبل کیا ہے اس کے پوزیشن فور جو ہے وہ سٹیک کے حوالے سے کہاں ہے بالکل ٹاپ پہ کیونکہ یہ جو مارکر ہے یہ اصل میں سٹیک کا ٹاپ انڈیکیٹ کر رہا ہے تو اب آپ یہ دیکھیں گے بکیا کاروائی میں کہ سٹیک میں جب بھی ہینڈل ہوگا تو اس میں جو ٹاپ موسٹ ایلیمنٹ ہے وہ ہمیشہ ہینڈل کا جو گرامر رول ہے اس میں یہ جو بیٹا ہے اس کا رائٹ موسٹ سمبل ہوگا اور ایک لحاظ سے اب یہ جو نمبر فور ہے اس کو یاد رکھنے کی ضرورت نہیں ہے آپ کے پاس گرامر رول ہے گرامر رول آپ کو بتا رہا ہے کہ رائٹ ہینڈ سائڈ پہ کتنے سمبلس ہیں اور جو رائٹ موسٹ سمبل ہے وہ بھی آپ کو پتا ہے کیونکہ گرامر رول آپ کے پاس ہے فائنلی یہ کہ گرامر رول کا رائٹ موسٹ سمبل جو ہے وہ اسٹیک کا ٹاپ ہے تو بکیا کہاں پہ لے کے اس سے اگلا جو ہے اس کے بعد اور نیچے آئے تو last ہو گیا یعنی کہ stack کو استعمال کرنے سے اور یہ ہینڈل کی definition میں grammar rule کی کی سے اب ساری information parser کے پاس ہے کہ ہینڈل کیا ہے کہاں ہے اور اس کے لیے رڈیوسن ریڈیوس ایکشن جو میں نے لینا ہے اس کی بنا پہ کون سا ٹرمینل جو ہے مجھے اسٹیک پہ اب پش کرنا ہے یاد رہے ریڈیوس جو ہے وہ ایک سمبل کو پش کرے گا تو یہ جو نوٹیشن ہے نمبرنگ کی اب یہ ذرا آپ دیکھ لیجئے کہ کی یہ کیسے ہوتی ہے اور لیٹر ان یہی جو ہماری مثال ہے اس میں جب ہم آگے چلیں گے یہاں پہ پھر شفٹ ہوگا اور فائنلی جب یہاں پہ آئیں گے تو پھر دیکھیے ایکشن جو ہے وہ ریڈیوس ہے اس کا مطلب ہے کہ یہاں پہ ایک ہینڈل آ گیا ہے اور ہینڈل وہ کیا ہے یہ اب میں نے اپ کو دکھایا ہے اور اب اپ سمجھ کے ہوں گے کہ یہ نمبر 5 جو ہے اگر ہینڈل کی میں ڈیفینیشن ٹری کے فرنٹئیر کے حوالے سے رکھوں تو اس 5 کا کیا مطلب ہے لیکن ذرا سٹیک کو دیکھیے کہ اس میں ٹاپ کیا ہے یہ جو, جو میرا مارکر ہے ट्रायंगल اور مارکر جو میرا اس وقت اس سینٹینشل فارم میں دبا ہوا ہے یہ ایکچولی سٹیک ٹاپ بھی انڈیکیٹ کر رہا ہے تو اپ ذرا ادھر سے شروع ہوں Stack کی پہ جو ہے ہے وہ fifth ہے. اس چوپنگ تین اور پلس e جو ہے وہ دو اور e جو ہے وہ 1 پہ ہے اور ہینڈل کی میں, میں نے جو 5 دیا ہے مجھے اس کے ڈیفینے کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ گرامر کے جو رائٹ ہینڈ سمبلس ہیں وہ تو میرے پاس ہیں مجھے پتا ہے ایکزیکٹلی exactly گرامر کے رائٹ right ہینڈ جو رول ہے اس میں کتنے سمبلس ہیں جو کہ اب آپ کے سامنے ہیں وہ ایکچولی پانچ ہیں اور وہ پانچ جو ہے اگر مجھے یہ پتا چل گئے کہ اس کا جو آخری سمبل کہاں پہ ہے تو بکیا چار جو ہے مجھے پتا ہے کہ بالکل اس کے نیکسٹ کنٹینگوس ہوں گے اگر میں نے اس کو اسٹیک کے اندر اسٹور کیا ہے اور فائنلی یہ کہ آپ جب وہ ایکسپٹ پہ پہنچیں گے جب یہ ریڈکشن ہوگی یہاں پہ اب وہ ہینڈل پروننگ ہوئی ہے کہ یہ پورے کا پورا ہینڈل جو ہے اس کو جب پارسل ڈھونڈ لے گا اور وہ اسٹیک میں موجود ہے تو میں نے پہلے بھی آپ کو اینیمیشن کے ذریعے دکھایا تھا کہ یہ سمبلس جو ہیں یہ پاپ ہوں گے اور ایونچلی یہ ای e آ جائے گا اور یہ باد یہ جو تیسرا ایکشن میں نے آپ کو بتایا تھا پارسل کا شفٹ اور ریڈیوس کے علاوہ وہ اب یہاں پہ وہ ایکسپٹ ہو رہا ہے فی الحال میں نے انڈیکیٹ نہیں کیا اچھا اتنی کاروائی کے بعد اصل میں ہمارے پاس ایک اب آ گیا ہے یعنی کہ یہ جو ساری پارسنگ ہم نے کرنی ہے یہ کیسے ہوگی اور اس کے لیے جو مناسب ڈیٹا اسٹرکچر وہ بھی ہمارے پاس آ گئے اور اگر ہمیں کسی طرح اب پتا چل جائے کہ کب ریڈیوز کرنا ہے کب شفٹ کرنا ہے تو ہمارا پورے کا پورا پارسر جو ہے اب اپنی کاروائی کر سکتا ہے خیر یہ جو کا بات ہے کہ ہمیں چند چیزیں پتا چل گئی ہیں چند نہیں پتا چل گئی اس کی بنا پہ ہم اپنے ایلگردم کا ایکچولی ایک اسکیلٹن بنا سکتے ہیں تو بہتر ہے کہ ہم وہ نظر میں اب رکھیں کیونکہ اب اس کے اندر ہم ایک لحاظ سے ڈیٹیلز جو ہیں وہ ہی فل کریں گے یعنی کہ یہ شفٹنگ اور ریڈیوسنگ ایکسپٹ اور ایرر والی بات جو ہے یہ اور فائنلی یہ کہ یہ جو ہینڈل ہے جب سٹیک پہ آتا ہے تو پارسر کو وہ پتا کیسے چلتا ہے کہ اب ہینڈل آ گیا کیونکہ وہ ہینڈل کا پورے کا پورا موجود ہونا ضروری ہے یہ ضروری نہیں ہے اب کہ وہ ہینڈل جو ہے پارسر میں ہے کہاں پہ وہ اب آپ کو پتہ چل گیا کہ ہمیشہ ٹاپ سے ہی شروع ہوگا لیکن وہ پورا ہینڈل ہے کیا یہ ابھی چیز جو ہے اس کی تفصیل ہمیں کرنی ہوگی لیکن جیسے کہ میں نے عرض کیا آئیے اب ہم یہ جو پارسر ہے اس کا جو البریدم ہے ایکچوئل ایلبردم جو کہ وہ ایکسیکیوٹ کرتا ہے اس کا ایک اسکیلٹن دیکھ لیں یہ میں نے آپ کے سامنے اس طرح پیش کیا ہے ٹائٹل کی مناسبت سے کہ شفٹ ریڈیوس پارسنگ اس کا سٹرکچر کچھ یوں ہے جو ایکچولی میں نے ارض کیا کہ پورا اس کا اسکیلٹن کہ سب سے پہلے کام ہے کہ جو ڈالر جو اینڈ مارکر ہے اس کو آپ ڈمی سمبل بھی کہہ سکتے ہیں یہ بھی ہم اس استعمال کریں گے لیکن یہ کہ ایک مارکر جو باٹم آف دا سٹیک جو ہے نا اس کو انڈیکیٹ کرے گا اس میں ہم یہ ڈالر جو ہے سمبل اس کو پش کریں گے اور یہ چونکہ انپٹ کا حصہ نہیں ہے تو ہم اصل میں کاروائی شروع کریں گے کہ انپوٹ سے ہم یا اپنا جو ٹوکنائزر ہمارا اسکینر ہے اس سے ہم ایک سمبل لیں گے جو کہ ایونچلی یاد رہے ہمارے وہ ٹوکنس ہیں اور آگے کاروائی یہ ہے کہ ہم ایک لوپ میں چاہیں گے اور آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی کہ یہ لوپ جو ہے یہ کب تک چلے گا اور ایکچولی اس لوپ کے ہونے کی وجہ کیا ہے تو کنڈیشن کیا ہوگی کہ اگر پارس پارسر جو ہے ہمارا سکسیسفل ہو جائے تو مثال میں میں نے آپ کو دکھایا تھا کہ سکسیسفل سٹیج میں سٹیک جو ہے اس کے اوپر ڈالر اور ڈالر کے فورن اوپر جو ہے وہ گول سمبل ہوگا یعنی کہ سٹیک کی فائنل کنفیگریشن سکسیسفل پارسنگ کی صورت, صورتحال اگر سامنے آئی تو وہ یہ ہوگی کہ ٹاپ جو ہے اس میں وہ گول ہوگا اور نیکسٹ to جو ہے وہ ڈالر ہوگا اور یہ دونوں ہی ایلیمنٹ سمپلی ہوں گے اور ایز اے ان پٹ جو ہے اس میں بھی ڈالر ہوگی اگر تو یہاں تک پہنچ گئے تو اس کا مطلب ہے ہو ہوگی تو یہ ہماری اب کنڈیشن ہے جو ریپیٹ انٹل ہے اس کو آپ بے شک وائل لوپ بنا لیں فور لوپ بنا لیں لیکن ایلگر نوٹیشن میں میں یہاں پہ جو ایکچل کاروائی ہے وہ دکھا رہا ہوں اس کا سنٹیکس یا کسی پروگرامنگ کانسٹرپٹ کو فی الحال استعمال نہیں کر رہا تو دوبارہ دیکھ لیجئے کہ Stack کی فائنل کنفیگریشن جب آئے گی تو ہم تب یہ لوپ ختم کریں گے اور فائنل کنفیگریشن یہ کہ گول جو ہے وہ ٹاپ پہ ہے اور ڈالر جو ہے وہ اس کے نیچے ہے اچھا اس کے بعد جب لوپ میں آ تو اب یہ جو چیز بار بار کرنی ہے وہ ہم مثال میں دیکھ چکے ہیں وہ یہ کہ اگر پارسر کو ہینڈل مل جائے ٹاپ آف دا اسٹیک اچھا یا وہی بات کہ دیکھیے وہ جو ہینڈل میں کے والی بات تھی وہ یہاں پہ اب نہیں آئی سمپلی یہ کہ ہینڈل جو ہے بیٹا اس کو ٹاپ جو ہے اسٹیک کا اس میں تلاش کرو کیونکہ بیٹا کا جو رائٹ موسٹ سمبل ہے وہ تو ٹاپ آف دا سٹیک ہوگا یعنی کہ جو ایلیمنٹ آف دا سٹیک ہے وہ بیٹا کا رائٹ موسٹ سمبل ہوگا اس لیے وہ کے والی بات جو ہے ہینڈل کے حوالے سے یہاں پہ نہیں ہے سمپلی یہ کہ یہ دیکھو کہ سٹیک کے اوپر جو ایلیمنٹس ہیں بالکل ٹاپ سے شروع ہو کے نیچے کی طرف دیکھو اور یہ دیکھو کہ کہیں وہ بیٹا تو نہیں ہے یعنی کہ کوئی ایسا گرامر رول اس کی رائٹ ہینڈ سائڈ تو نہیں ہے اگر تو ہے تو کتنے سمبلس اسٹیک سے نکالو یہاں پہ میں نے وہ کارنالٹی والا سمبل یا نوٹیشن استعمال کی ہے کہ جو بیٹا ہے وہ ایکچولی ایک اسٹرنگ ہے سمبلس کا جس میں ٹرمنلس اور نان ٹرمنلس ہے کیونکہ یہ گرامر کی رائٹ ہینڈ سائڈ ہے تو جتنے بھی سمبلس ہیں ان کو اسٹیک سے پاپ کر دو یعنی کہ یہ جو رائٹ ہینڈ سائڈ کے جو اس رول کے سمبلس ہیں ان کو نکالو اور اس کی جگہ کیا یہ میں مثال میں آپ کو دکھا چکا ہوں لیکن اب یہ دیکھیے یہ ایکچول الگورتم ہے یہ پارسر ایگزیکٹلی exactly ایسے کام کرتا ہے بعد میں ٹھیک ہے اس میں تھوڑی سی ویرییشن ائے گی اور ایک یہ بات کہ وہ ہینڈل جو ہے وہ یہ کیسے تلاش کرے گا اور اس کے لیے بھی کاروائی جو ایکچول امپلیمنٹیشن میں ہے وہ آسان ہوگی خیر اس نے بیٹا جو ہیں سمبلز وہ پاپ کیے اور اے کو اس نے سٹیک میں پش دیا۔ یہ وہ صورتحال ہے کہ اگر اس کو ہینڈل مل گیا یعنی کہ یہ پروڈکشن جو ہے اس کا رائٹ ہینڈ سائڈ کے جتنے سمبلس ہیں وہ ٹیک پہ ملے اگر نہیں ملے تو پھر آگے چلیے وہاں پہ یہ ایلس آ جاتا ہے کہ اگر تو ان پٹ جو ہے وہ اینڈ مارکر نہیں ہے یہ دیکھیے یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے یہاں پہ میں نے ہائی کی یہ, یہ کہہ رہی ہے کہ میری جو ان ہے اس میں تو نہیں کہ مجھے اینڈ آف فائل یا اینڈ آف اسٹرینگ یا وٹ میری وہ تو نہیں تو نہیں اس کا مطلب ہے کہ ابھی ان پٹ میں نے کنسیوم کرنی ہے ہینڈل مجھے ملا نہیں وہ تو پہلی اسٹیٹمنٹ تھی اس صورت میں میں کیا کرتا ہوں کہ میرا یہ جو سمبل مجھے ابھی, ابھی ملا ہے جو میں نے ٹوکن سے لیا تھا وہ میں پش کروں گا اور یاد رہے کہ میں نے ریپیٹ لوپ میں آنے سے پہلے ایک سمبل لے لیا تھا تو یہ سمبل جو ہے یہ انڈیفائنڈ نہیں یہ ایکچولی جو پہلا چلانے والی بات ہے وہ تو آ چکا ہے اور پھر کاروائی آگے چلانے کے لیے میں اب جو میرا سکینر ہے لیکسیکل اینالائزر اس سے میں اگلا ٹوکن لوں گا اور یہ لے کے پھر میں ریپیٹ لوں کے شروع میں جا کے اب چونکہ ایک نیا سمبل پہ آ گیا ہے تو پھر وہ پہلے میں کروں گا کہ کہیں میرے پاس اب پورے کا پورا ہینڈل تو نہیں آ گیا یعنی کہ گرامر کی رائٹ ہینڈ سائیڈ رول جتنے سمبلس ہیں وہ تو نہیں آگے اگر وہ آگے تو پھر وہ اف ہوگی ورنہ پھر میں یہاں پہ آ جاؤں گا یہاں پہ ایک اور سمبل کو میں پھر اور یہاں پہ یاد ہے کس طرح مثال میں ایک اسٹیج آئی تھی جہاں پہ شفٹ تھری تھا یعنی کہ ہم نے پورے تین سیمبلز جو ان پٹ کے لے کے وہ سٹیک کے اوپر پش کیے تھے یہ وہ پش جو مال، مالا ہے وہ یہاں پہ اب ہو رہا ہے اب فائنلی جو ایرر والی بات جو کہ اس پارسر کو بھی اس کا سامنا کرنا پڑے گا آپ کے پروگرامز اور بقیہ جو لوگ پروگرامز لکھتے ہیں ان میں عموماً سنٹیکس ایرر ضرور ہوتے ہیں ادھر ایررس بھی ہوتے ہیں تو ایرر والی بات جو ہے اب یہاں پہ پارسر جو ہے وہ اپنے ہاتھ پیر پھینک نہیں دے گا کہ اب میں کیا کروں نہیں پارسر کو یہ چیز بھی کرنی ہے کہ اگر ہینڈل نہیں ملا اور انپوٹ بھی ختم ہو گئی تو رپورٹ ایرر اینڈ ہالٹ اب یہاں آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ان سے جو چیزیں ملی وہ نہ تو کسی گرامر رول کا رائٹ ہینڈ سائڈ لے کے میچ کرتی ہیں کوئی بھی اور اس کے بعد انپوٹ خود ختم بھی ہو گئی ہے یعنی کہ ایک ہینڈل جو ہے شاید وہ پارشلی تو ہے لیکن پورا نہیں بنا تو موسٹ لائکلی یہ سچویشن ہے کہ جو ان پٹ ہے اس میں کوئی ارر ہے جس کی بنا پہ پارسل جو ہے وہ اب آگے جانے کو جائے تو صحیح لیکن ایکچولی یہاں پہ ایرر اب آ گیا ہے تو آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ اکثر کمپائلر جو ہیں وہ کوشش تو کرتے ہیں کہ چلو یہاں پہ مے ایک چیز کو میں اسیوم کر کے ذرا آگے چلتا ہوں لیکن ٹپکلی ارر جو ہے وہ تو اب ہو گیا اور بعض کیس میں یہ اتنا سوئیر ہو سکتا ہے فردر پارسنگ جو ہے وہ ممکن نہیں ہے اور آپ نے شاید یہ کمپائلر میں یہ بھی ایرر دیکھا ہوگا کہ وہ یہیں پہ کہتے ہیں کہ بھائی اب آگے نہیں مجھے سمجھ آ رہی کہ میں اب کیا کروں اب ذرا یہاں پہ نوٹ کیجئے کہ پارسنگ اگر آپ نے سمجھی تھی کہ انتہائی کمپلیکس ہے اس کے لیے بہت زیادہ کوڈ لکھنا پڑے گا تو ایسی کوئی صورتحال نہیں الگریدم انتہائی سمپل ہے اب یہ سمپلسٹی کیسے ہے الگریدمک سمپلسٹی بھی ہے یعنی کہ وہ اسٹریٹجی جو ہم استعمال کر رہے ہیں پارسنگ میں اور دوسری ڈیٹا سٹرکچرز والی بات بھی ہے یعنی کہ سٹیک کو استعمال کر کے یہ جو ساری کاروائی ہے باٹم اپ پارسر کی پارسٹری بنانے کی یہ انتہائی آسان ہوگی البتہ ابھی معاملہ کمپلیٹ نہیں ہوا جیسے کہ میں نے عرض کیا تھا ابھی کچھ ڈیٹیلز باقی ہیں اور اس میں جو میجر کام رہ گیا ہے وہ یہ ہے کہ پارسر کو کب پتا چلے کہ ہینڈل اب سٹیک پہ آ گیا ہے کہ نہیں یہ آئے گا تو پھر پارسر جو ہے وہ ریڈ کر کے کاروائی آگے چلائے گا ورنہ پھر آپ نے دیکھا کہ غلطی کا امکان بھی ہے اگر ان پٹ میں کوئی ایرر ہے سینٹیکس ایرر ہے یا یہ کہ ہمارا پارسر جو ہے وہ اصل میں آگے نہیں جا سکتا آج کے لیکچر کا چونکہ اب وقت ختم ہوا چاہتا ہے تو یہ گفتگو انشاءاللہ میں اگلی دفعہ جاری رکھوں گا میری تجویز کہ آپ باٹم اپ پارسنگ میں یہ جو ہینڈلز والا معاملہ ہے اور ہینڈل کو کیسے ڈیٹیکٹ کرتے ہیں ایونچلی یہ ہم ایک ٹیبل ڈریون پارسر بنائیں گے جس میں یہ ساری انفارمیشن ہم ان کریں گے یہ کیسے ہوتی ہے یہ کتاب میں اور ریڈنگ